بسم اللہ والحمد الحمدُ وحده وحدہ والسلام على ولاء ملّم یقون معا و نبیََََََََََََََََََََ ولا رسولا ولا معصوم ولن يكون بعده احدا الى وعلا على و اضواجى و صحابى و منطب احم ب احسان اللہ يومدين شروع اللہ کے نام سے خالص اور حقیقی تعریف اللہ کے ليے ہی ہے اور اللہ کی رحمتیں اور سلامتيں ہو محمد پر جن کے ساتھ نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی رسول نہ کوئی معصوم اور نہ ہی ان کے بعد ابد تک کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے اور ان صلی اللہ علیہ وسلم فدا و نفسی و روحی کی آل پر اور مقدس بیگمات پر اور تمام اصحاب پر اور جو ان سب کی ٹھیک طرح سے پیروئی کریں ان سب پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج کی مجلس میں ہم سابقہ مجالس والے عنوان کے متعلق موضوعات میں سے تیسرے موضوع کو انشاءاللہ سمجھیں گے ہمارا بنیادی عنوان جس کے زیر عنوان ہم دیگر موضوعات کو سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ ولا وسلم کی مدد کیجئے ان کے حقوق پہچانیے اور ادا کیجئے اور اس سے متعلق آج کی مجلس کا تیسرا موضوع ہے ایمان کی تکمیل کی شرط رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم سے محبت اس موضوع کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو پہلے بھی کی جا چکی ہے لیکن آج تھوڑی کچھ تفصیل کے ساتھ بات کرتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ سامعین کرام ایمان کی تکمیل کے لیے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم فدا روحی و نفسی سے محبت کرنا اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور حقدار ماننا اور ان کی بیگمات کو اپنی مائیں ماننا فرض ہے جی ہاں ایسا ہی ہے اور یہ ہی حق ہے اور جو کوئی ایسا نہیں کرتا وہ فاسق ہے اللہ کا نافرمان فرمان ہے اور اللہ جلا ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ باری تعالی کا ہی فرمان ہے کہ قل ان کا ناآبا حکم و ابنا و اخوان و ازواجکم و عشیرت اموال اخترف تموہ و تخشون كسادها مساکن ترضونها احب الی من الله ورسوله رسولی في جہادن فی صبیلی فطرب بستا یا تی اللہ بہ اللہ اللہ یا دل آپ فرما دیجئے یعنی اے میرے رسول آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو اپنے باپ دادا اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان اور جو مال تم لوگ جمع کرتے ہو اور وہ تجارت جس کے خراب ہونے کا ڈر ہے تم لوگوں کو اور گھر جو تمہیں پسند ہیں اگر یہ سب کچھ تم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے یعنی دنیا اور آخرت میں تمہاری ضلعت اور تباہی کے لیے اللہ کا حکم آ جائے اور یاد رکھو اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فیصلہ ہے جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالی سے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہے اپنے گھر والوں کو خاندان والوں کو مال و دولت کو تجارت کو تو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت اور تباہی کا حکم اور اللہ ان لوگوں کو ایسے لوگوں کو فاسق قرار دے چکا ہے اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں پہلی ایت شریفہ سورۃ توبہ کی ہے اور ایت کا نمبر ہے 24 یہ دوسری ایت شریفہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر چھ ہے ان دونوں آیات شریفہ کی روشنی میں ہمیں بہت وضاحت سے یہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلط والسلام سے محبت کرنا ہر ایک سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہر ایک سے بڑھ کر یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا اور جو کوئی ایسا نہیں کرتا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ صلاۃ علام کی بجائے کسی اور سے کسی اور چیز یا انسان سے زیادہ محبت کرتا ہے تو ایک نہ ایک وقت ایسا آنا ہی ہے اس کے لیے جس میں اللہ کا حکم آ جائے گا اور وہ شخص دنیا اور آخرت کی ذلت اور تباہی کو حاصل کرنے والا بن کر ہی رہے گا اور وہ شخص ایسے لوگ اللہ کے ہاں فاسق ہیں اور اسی طرح جو نبی علیہ السلط کی پاکیزہ مقدس بیگمات کو اپنی ماں نہیں مانتا وہ بھی اللہ تعالی کا نافرمان فرمان ہے سامعین کرام دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم کو اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرنے والا اللہ کے ہاں فاسق ہے اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کو اپنی ماں نہ سمجھنے والا اللہ کا نافرمان فرمان ہے یہ حدیث شریف میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ عبداللہ اللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں تو رسول اللہ علیہ اللہ نے ارشاد فرمایا لا و اللہ نفسی بھی حت اکون حب الح کا من نفسک نہیں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس وقت تک نہیں جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی اچھا تو پھر اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو رسول اللہ علیہ السلات و السلام نے فرمایا الان یا عمر اب اے عمر یعنی اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے اے عمر جب میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا ہوں صحیح البخاری کتاب المان و ندور دوسرا اور اسی طرح رسول اللہ علیہ السلۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے بیٹے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہ حدیث شریف بھی صحیح بخاری میں ہے کتاب المان باب نمبر سولہ سامع کرام محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملنے والے ہیں دنیا میں بھی ملیں گے اس کے فائدے اور آخرت میں بھی ملیں گے دنیا میں ملنے والے فائدوں میں سے ایک فائدہ ایمان کی وہ مٹھاس بھی ہے جو دنیاوی زندگی کو بھی پرسکون رکھے گی اور اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہوگا یہ خوشخبری بھی ہمیں رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی عطا فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے سلا تم من کن فی وجدہ بہن حلاوت المان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقضف في النار تین صفات ایسی ہیں کہ جس میں پائی گئیں وہ شخص ایمان کی مٹھاس حاصل کرے گا پہلی جسے اللہ اور اللہ کا رسول ان دونوں کے علاوہ ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہوں یعنی جسے ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز اور دوسری جو شخص کسی کو صرف اللہ کے لیے محبت کرے کوئی اور لالچ نہ ہو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے دنیاوی لالچ معاشرتی معاشی کسی بھی قسم کا کوئی لالچ کوئی غرض نہ ہو اور تیسرا جو اللہ کی طرف سے آگ سے بچا دیے جانے کے بعد یعنی ایمان کی نعمت عطا فرما دیے جانے کے بعد کفر میں واپس جانے سے اس طرح نفرت کرتا ہو جیسے کہ آگ میں ڈال دیے جانے سے نفرت کرتا ہے صحیح البخاری میں کتاب ایمان باب پندرہ میں یہ حدیث شریف ہے اس میں ہمیں نبی علیہ صلاۃۃسلام نے یہ بتایا کہ ایمان کی مٹھاس کی نشانیاں کیا ہیں کیا صفات ہیں ایمان کی مٹھاس کی جس میں یہ تین صفات ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس یقینی طور پہ اپنے اندر پائے گا اور سامعین کرام جسے یہ مٹھاس دنیا میں عطا کر دی گئی اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو انشاءاللہ اللہ اسے اس مٹھاس کی مزید مٹھاس اور اس سے کہیں کہیں کہیں زیادہ مٹھاس آخرت میں ملے گی کیونکہ وہ اللہ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوا ختم ہوا اور ان کی تاب فرمانی کرتا ہوا ختم ہوا یہ بھی خوب اچھی طرح سے سمجھنے اور سمجھ کر یاد رکھنے کی بات ہے کہ سچی محبت میں محبوب کی نافرمانی نہیں ہو سکتی اور اگر نافرمانی ہو تو وہ سچی محبت نہیں ہو سکتی بس جو لوگ بھی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ و وسلم سے محبت کا گمان رکھتے ہیں اور اس محبت کا دعوی کرتے ہیں وہ لوگ اپنے اس گمان اور اپنے دعوی کی حقیقت جاننے کے لیے اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کی کسوٹی پر پرکھیں پرکھیں اپنے اعمال کو اپنے عقائد کو اگر تو وہ لوگ خود کو رسول اللہ علیہ السلات وسلام کے احکام اور تعلیمات کا پابند پائیں اور ان کی مقرر کردہ حدود میں رہنے والا پائیں تو پھر انشاء اللہ وہ محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں اور اگر وہ لوگ معاملہ اس کے برعکس پائیں یعنی اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات کا پابند نہ پائیں تو پھر وہ لوگ محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں اگر ان کے عقائد اور ان کے امال ایسے ہیں جن کی درستگی کی کوئی دلیل سنت شریفہ میں سے نہیں ملتی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ میں ان کے عقائد اور اعمال کے درست ہونے کی دلیل نہیں ملتی تو وہ لوگ محبان رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہیں بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کچھ یوں کہہ دیتا ہوں کہ نہیں نہیں یہ عشق نہیں ہے جمع خرچ ہے زبانی نہیں نہیں یہ عشق نہیں ہے جمع خرچ ہے زبانی وہ کیا عشق ہوا جس میں محبوب کی ہے نافرمانی فرمانی و وفا کو دی صحابہ نے نئی تب و تاب جاودانی اور تمہارا عشق ہے ان کے عمل سے رو گردانی سامع نے کرام خیال رہے کہ ان اشعار میں لفظ عشق موضوع اور عام غلط استعمال کے مطابق لکھا گیا ہے لغوی اور عقلی مفہوم کے مطابق نہیں کیونکہ عشق وہ جذبہ ہے جس میں کسی نفسانی جنسی خواہش کی تکمیل کا جذبہ بھی کار فرما ہوتا ہے اسی لیے ماں باپ بہن بھائی بیٹے بیٹی وغیرہ سے محبت ہوتی ہے عشق نہیں اور ان سب سے بڑھ کر اللہ جل جلال سے اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے بھی محبت کی جاتی ہے معاذ اللہ عشق نہیں اسی لیے آپ کو صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین طبعین رحم اللہ جمی اور صدیوں تک ہو گزرے اماموں علماء صالحین اور متقین رحم اللہ جمیئن کی تعلیمات میں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کا ذکر نہیں ملے گا سوائے ایک مخصوص طبقے کے بلکہ محبت کرنے کا ذکر ملتا ہے خیر والے زمانے کے صدیوں بعد ہمارے کچھ ایسے مسلمان بھائی بہن نمودار ہو چکے ہیں جو عشق رسول کے پرزور دعوے کرتے ہیں اور ان دوں کی سچائی ثابت کرنے کی کوشش میں وہ جو کچھ لکھتے سناتے کرتے اور کرواتے ہیں ان کاموں کی اکثریت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اسی کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں پر مشتمل ہوتی ہے ولا, حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا <بِاللَّه> اللہ مستعن میرے محترم سامعین کبھی سوچئے تو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے کےقری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ, و علیہ و سے عشق کا دعوی کرنے والے یہ ہمارے کلما بھائی اور بہنے کبھی اپنے والد صاحب سے اپنی والدہ ماجدہ سے اپنے بھائی بہنوں میں سے بھائی میں کسی سے اپنی اولاد میں سے کسی کے ساتھ عشق کا دعوی کرتے ہیں اگر ان سے ان رشتوں میں سے کسی کے ساتھ عشق کا کہا جائے تو ان کے چہروں پر غصے اور ناراضگی نمودار ہوتے ہیں تو ایسے سفلی جذبے کی نسبت وہ لوگ اللہ از و جل اور اس کے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و علی و کے لیے کیوں اور کیسے پسند کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اس ہدایت پر ہمیشہ قائم رکھتے ہوئے ہمارا خاتمہ بھی اسی پر فرمائے اب میں بات کرتا ہوں محبت رسول صلی اللہ علیہ ولا علیہ وسلم علی کا آخرت میں ملنے والا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے انس مالک رضی اللہ رن سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ قیامت کب ہے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ, وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عنایت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ومد عادت طلحہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے اس نے کہا لا شئی اللہ انی احب بلّا اور رسول کوئی چیز نہیں تیار کی سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت معا من احببت تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ باب چھے یہ حدیث روایت کرنے کے بعد انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان انت معا من احببت یعنی تم اس کے ہی ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو اس فرمان سے زیادہ کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوئے لہذا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ میں ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا خواہ میں نے ان کے کاموں جیسے کام نہیں کیے یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کتنا بڑا فائدہ ہے آخرت میں محبت رسول کا کہ ان کے ساتھ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم و فدافی ایک دوسری حدیث میں عبداللہ اب مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ کے پاس آیا اور پوچھا اور ابو موسا العشری سے یہ یوں روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ صلاح سے کہا گیا اے اللہ کے رسول اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ایسے لوگوں سے محبت کرے جن سے وہ ملا نہیں تو ارشاد فرمایا المر او ماں من احب آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا یہ حدیث شریف صحیح بخاری کتاب الاداب کے باب نمبر 96 96 میں ہے تو سامعین کرام کتنی بڑی یہ خوشخبری اللہ کے رسول علیہ صلاح نے عطا فرما دی اور کتنی بڑی حقیقت ہمارے سامنے آشکار فرما دی کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہی وہ آخرت میں ہوگا اگر ہم نبی علیہ صلاحت والسلام سے محبت کریں گے اور یہ محبت صرف دعووں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے واقعتا عملی تو طور ان ان کی مکمل تاب فرمانی والی محبت کریں گے تو کتنا بڑا فائدہ پائیں گے کہ انشاء اللہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق یہ ہمت یہ ضرورت عطا فرمائے کہ ہم اپنے اپنے تعصبات سے اپنی ضدوں سے اپنی مسلکی مذہبی جماعتی شخصیاتی گرہوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و, علیہ و, علیہ و سے اسی طرح محبت کریں جس طرح اللہ کے ہاں مطلوب و مقصود ہے یعنی مکمل تابعداری داری تابد فرمانی والی محبت جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا نفسی و روحی کی کہیں بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی نافرمانی نہ ہو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ